تیسرے دلیل وہ بیان کرتے ہیں سیدنا نبرا البرا بن مالق فلسل عنہ مشہور قصہ ہے کہ جب آپ جانتے مسلمہ کداب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سید وبکر اللہ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی تو جنگ کے آخر میں مسلمہ کداب ایک باغ میں چلا گیا اور وہ باغ جو تھا اس کی دیواریں بہت سخت تھی لمبی لمبی دیواریں تھیں اور کافی مضبوط دیواریں تھیں تو اپنے آپ کو اس نے اندر جو ہے محفوظ کر دیا صحابہ کرام باہر سے حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن مشکل تھا ان کے لیے تو سیدمبراہ بن مائل نے یہ فرمایا کہ مجھے ایک ڈھال پہ رکھ کے وہ اٹھاؤ اوپر میں دیوار چھلانگ کے اندر دیوار پلاں کے اندر جاتا ہوں اور میں تمہیں دروازہ کھول دیتا ہوں دروازہ کھول لوں گا میں تو صحابہ کرام نے انہیں اٹھایا بھی تھے صافی بھی تھے اور انہیں اوپر کیا انہیں دیوار کو پلاگا اندر گئے اکیلے لڑتے لڑتے دیکھیں بہادری دیکھیں لڑتے لڑتے وہ پہنچ گئے اور دروازے کو کھول دیا جب دروازہ کھل گیا سابق رام داخل ہوئے سابق رام جب داخل ہو گئے صحابہ کرام جب داخل ہو گئے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ممروں کو فتح دے دی اور مسلمان قزا کا بھی قتل ہوا اور یہ فتنہ بھی ختم ہوا تو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ یہ اس, اس قصے میں یہ دلیل ہے کہ سیدنا برہ بن مالک نے جو عمل کیا ہے صحابہ کرام نے بھی اس کو قبول کیا ہے تو یہ طریقہ جو ہے یہ درست ہے اور انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر خودکشی کی ہے سبحان اللہ. مجھے یہ بتائیں پہلے, پہلے تو بات یہ ہے کہ اس قسم خودکشی ہوئی ہے ہاں؟ زندہ تھے کہ نہیں؟, نہیں حق بات ہے زندہ تھے وہ باہر زندہ نکلے ہیں تو خودکشی میں تو موت یقینی ہوتی ہے بم بلاسٹ کیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہاں پر خودکشی کیسے ہو تو زندہ باہر نکلے پہلی بات یہ ہے کہ خودکشی ہوئی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا ان میں بچنے کا چانس تھا یا نہیں ہاں ایک فیصد تھا اچھا ہم مانتے ہیں 99 فیصد نہیں ہے ایک فیصد تھا کہ نہیں جو لوگ بمب کا پریسینے سے لگا کے ریموٹ کنٹرول بٹن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کو دباتے ہیں اس میں بچنے کا چانس ہے اس میں بچنے کا چانس نہیں ہے بٹن دبایا بلاسٹ ہوا میں بلاسٹ کے بعد کی بات کر یہ نہیں رہا کہ وہ کام کرے یا نہ کرے کام نہ کرے تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلا یعنی ایک شخص اپنے سینے سے بہت بھاری مقدار میں بامب کا مادہ لے کے جاتا ہے اور بازار کے اندر بٹن دبایا وہ بلاسٹ نہیں ہوا کسی کو پتہ چلا ہاں چلو وہ چلتے پھرتے ہمارے طرح چلتے پھرتے لوگ ہیں کسی کو کیا پتہ کہ اس نے ہوا نہیں لیکن جب بلاسٹ ہو جاتا ہے اب بچنے کے چانس کی بات کر رہا ہوں میں کیوں بعض لوگ کہتے بٹن دباتے تبھی تو نہیں بلاسٹ ہوتا جب بٹن دبانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ بٹن دبانے کے بعد کیونکہ انہیں دیوار دیوار پھلاں چکے تھے یہ نہیں کہ اگر دیوار نہ پلاگتے تو پھر کیا ہوتا دیکھیں دونوں میں فرق ہے یعنی دیوار پھلاں چکے بٹن دب چکا اس کے بعد بچنے کا چانس تھا کوئی آکل والا نہیں کہتا کہ بچنے کا چانس نہیں تھا بٹن دبنے کے بعد کوئی چانس ہے بچنے کا بچنے کا چانس نہیں ہے کیونکہ بوگ دور نہیں رکھا وہاں پہ اب سینے سے بندا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کا جسم پھٹے گا ٹکڑے ٹکڑے پھر دوسرے مریں گے تو اس میں بھی یاد رکھیں یہ بات درست تیسری بات یہ ہے میں بتاتا ہوں کو بات ماندہ کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے کہ اپنے نفس کو قتل خودکش حملے کی بات ہو رہی ہے نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں صحابہ کرام سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دیتے ایک تو مجھے دیکھیں تو میں کہہ رہا ہوں اس کے آخری میں دیکھیں ایسے ایسے قصے ہیں ایسے ایسے آپ کے مطلب آپ سنیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ قتل نفس غلطی سے بھی ہو جائے غلطی سے اس کو بھی خودکشی وہ سمجھتے ہیں صحابہ کرام غلطی سے ابھی قصہ آ رہا ہے آگے میں بیان کرتا ہوں کہ ایک میزان جنگ میں ایک صحابے کو گٹنے پہ اپنی تلوار لگی مارتے مارتے کافر کو ایک اپنے گٹے پہ لگ گئی صحابہ کرام نے کہا اس نے اپنی جان خود لی ہے یہ جنتی ہے ہی نہیں یہ سے خودکشی کی ہے یہ صحابہ کرام کا علم تھا آپ کون سی بات کر رہے ہیں آپ کہتے کو کہ اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتے یہ شریعت کا علم ہے صحابہ کرام نے شریعت کا علم کو سمجھا ہے پھر جہاد کیا ہے بہرحال تیسری بات یہ ہے کسی براب بن مالک کہ اس عمل کو سب صحابہ نے سب صحابہ نے قرار نہیں کیا یاد رکھیں مثال الدین ابی شیبہ میں سیر الحمد الختاب نے مخالفت کی ہے دیکھیں کہ سیر بن خطاب عالم صاحب نہیں ہے یہ کسی نے کہا کہ جماعت صحابہ کا سیر بن خطاب نے ان سے ثابت ہے کہ نے یہ بیان کیا ہے کہ برا بن مالک کو اپنے فوجی دستے کے آگے نہ جانے دینا اور اپنے جتنی فوجی دستے انہیں بھیجیں ان کو سردار یا ان کو یعنی امیر بنا کر نہیں بھیجا اور وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں اس کی کسی حرکت سے اس کو اپنے آپ کو مسلمانوں کو کوئی تکلیف یا کوئی نقصان نہ پہنچے تو انہوں نے منع کرتے تھے اب امام شاہ نے یعنی کتاب عموم میں بیان کرتے ہیں فيما يجب على إمام المسلمين أن يدخل المسلمين في بلاد المشركين في الأوقات التي يرجو أن الظفر من الأدو من أجل المحافظة على رواح الجنود إلى أن قالوا في الفرماتين وكان عمر رضو الله عنه يكتل إلى عماله إمام الشافيه كتاب الأم إمام الشافيه كبير ينكرني أبني سندسين سيدنا عمام الخطاب ابن عمال كترف خط ملك تثير لا تستعملوا براء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين براء بن مالك ومسلمان كي جيش من مسلمان كي فوجی دستے میں ان کو امیر نہ بنانا لینشدہ اختحمت مند ہیں جرت کرتے ہیں اور ہلاکت میں بھی اپنا آپ کو ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی اور پھر رونق الرحم اللہ یقول اب دیکھیں پھر آگے فرماتے ہیں اب یہ سہیب مسو میں سنن میں یہ بیان کرتے ہیں امیر م... یہ کتاب علوم شافریقی میں بھی ہے اور مسور میں بھی ہے سرخاب آگے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مائ سرونی مجھے کبھی خوشی نہیں ہوگی ان تفت و مدینہ ارباحت الحم مقاتل کہ تم لوگ ایسے شعر کو فتح کرو جس میں چار ہزار مقاتل ہوں جنگجو ہوں رجلوم مسلم اور ایک مسلمان نجیز قتل ہوں اس میں خطاب کا فرمان ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا میرے بھائی اس طریقے سے یاد رکھنا یہ بالکل درست نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ سہ مسلم میں غزل خندق میں ایک ایک لڑکا تھا جوان تھا نئی نئی شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جاتے تھے کہ میں کیا میں اپنی گھر میں جا سکتا ہوں تو نبی علیہ وسلم کو اجازت دیتے اور ساتھ ہتھیار بھی دے دیتے اور نبی علیہ سلم نے فرمایا خود علیہ کے لئے کا بنے قرئیغا اپنا ہتھیار ساتھ رکھو بنے قرآن ڈر راستے وہ ہیں تو میں قتل نہ کر دے یعنی جان اتنی عزیز ہے ممن کو جان اگرچہ وہ شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے کیا دور کی بات ہے یہاں پر دشمن قریب ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی نبی کے وسلم احتیاط اور اخبل اسباب کی وجہ سے ان کو یہ حکم دیتے کہ اپنا اپنی تلوار اپنی ڈھال ساتھ رکھا کرو اور چوتھا جواب یہ ہے اس قصے کا مکمہ چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ صحابہ میں سے ایک صحابہ کا عمل ہے اور یہ حجت نہیں ہے اور یہ شریعت نہیں ہماری حجت ہے کتاب اور سنت میں اور صحابہ کرام کا عمل اس وقت حجت ہوتا ہے جب قرآن اور سنت سے اس کی مخالفت نہ ہو یا جب دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے تو یہاں پر قرآن سنت سے بھی مخالفت ہے اگرچہ دیکھے حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر خودکشی ہوئی نہیں ہے لیکن اگر اگر اس کو خودکشی سمجھی بھی جائے ہم ان کو جواب میں کہہ رہے ہیں اگرچہ صاحبی صاحب رسول صلاحی وسلم سے یہ عمل اے سے نہیں ہو, خودکشی ہوئی نہیں ہے لیکن یہ ان کے جواب میں کہہ رہے ہیں جو کہتے نہیں یہ خودکشی ہی ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ اگر تم اسے خودکشی سمجھتے ہو یہ صحابی کا عمل ہے اور صحابی کا عامل نہیں ہوتا خاص طور پہ جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو یا جب دوسرے صحاب کے قول کے خلاف ہو اور اس کے مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسے کام ہو جائے تو, تو ان کے علم میں کمی ہے انہوں نے گناہ کا احتکاب کیا صحابہ کرام علماء ہیں یاد رکھیں اور عالم اگر اس میں غلطی کرے تو اس کو ایک عجہ ضرور ملتا ہے وہ اہل اشتہاد ہیں کہ آج کل جو ایک کام کرتے ہیں وہ علما ہیں کیا وہ اہل اشتہاد ہیں تو اس قصے کا جواب ہے تصرم اور جو غلام کا قصہ تھا اس میں یہ بات بھی مجھے یاد آ گئی ہے کہ اگر اس کو تم خود کچھ ہم سمجھتے ہو تو چوتھی اس کا رد یہ ہے کہ یہ شرع من قبلنا نہ یہ مسلمانوں کے زمانے کی بات تھی کیا نبی کے وسلم کے زمانے کی بات تھی یہ شراط تھی بن کی ان کی تھی اور ہماری شریعت میں یہ چیز نہیں ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اگر ان کو لئے جائز تھا تو آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو اس قصے سے کبھی بھی دلیل اخذ نہیں ہو سکتی جی نہیں خودکوش حملے کی بات پیش کرنے کی بات خودکوش کی ہو رہی ہے کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں یہ خودکوش حملے جائز ہیں وہ یہ دلیل بیان کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں غلط فہمی ہے اگر جی تم اس کو دلیلی سمجھتے ہو یعنی آخر میں ہم اس کے ساتھ آ رہے ہیں پہلی بات نہیں میں نے دوسری نہیں میں نے تیسری نہیں مانی چوتھی بات ہم نے آپ کے چلو مان لی ٹھیک ہے اس پہ راضی ہو کہ خودکوش حملے دلیل بنتی ہے پھر بھی اس کی دلیل نہیں بنتی کیونکہ یہ اس زمانے کے لوگوں کی تھی یہ شر عمل قبل ہے یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے اور اس کا یہ قاعدے ہمیشہ یاد رکھیں اگر پچھلے انبیاء علیہ و والسلام کی شریعت میں کوئی ایسا عمل ہو جسے ہمارے شریعت نے منع فرمایا ہے تو کس پہ عمل ہوگا ہمارے شریعت بھی ان کی شریعت پہ ہماری شریعت پہ اب آدم علیہ السلط کو دیکھیں ان کے زمانے میں بہن کے بھائی سے شادی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی آج کوئی شخص کسی کو دلیل لے کے بہن شادی کر لے کیا جائز ہے اس کے لیے نہیں میرے بھائی یہ شریعت اس نبی کی تھی علیہ سلاۃ والسلام اجمعین اور ہمارے نبی صلی اللہ نبے سواسنگی شریعت ہے جو خاطر نبی اور مرسلین ہیں جو قرآن مجید پر نازر و محیمن علی قطب ہے نصق کرے سب کتابوں کو تو ہماری شریعت یہ ہے جو ہمیں قرآن حدیث سے ملی ہے وہ سیب بخاری میں, میں قساب کو بینکر جو میں کر رہا تھا وہ نہ جاؤں صحیح بخاری میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے تو اس میں احمد اکوائے رضا فین ہوں اس جنگ میں ساتھ تھے تو جنگ کے دوران میں مختصر بینکر تو لمبا قساب دیکھ لیں جنگ کے دوران میں ان کی جو تلوار تھی چھوٹی تھی تو کافر کو مارتے مارتے کافر پیچھے ہٹ گیا تو واپس تلوار اپنے گٹنے پہ آ کے ان کو لگی اپنے گٹنے پہ تو اس میں سے کافی خون باہر تو خون بہنے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام نے یہ کہنا شروع کر دیا بطول جہاد اس کا جہاد باطل ہو گیا میدان جنگ میں جہاد کے اندر جہاد میں شریک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سلم بن اقوائے ان کے رشتے دار تھے انہیں جب یہ بات سنی تو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے کہا کہ اے اللہ تعالی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر میں کو جہاد باطل ہو گئے اور اس نے خودکشی کر لی ہے تلوار بار رہے تھے تو اپنے تلوار اس کو اپنے گوٹے میں لگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اس نے غلط کہا جاہد مجاہد ہے اور وہ شہید ہو گئے اللہ دیکھیں اب صحابہ کرا کیوں خدشہ ہوا اگر ان کے اندر یہ علم پہلے سے بسا ہوا نہ تھا کہ جو شخص اپنی آپ کو قتل کرے کسی بھی ذریعے سے وہ خودکشی ہے اگرچہ میدان میدان جہاد میں بھی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو قتل کرنا کسی کے اگرچہ اس میں غلطی بھی ہو جائے وہ تو یہ سمجھتے تھے یعنی اتنا ان کا عقیدہ تھا اتنا ان کو یہ علم راسخ تھا ان کے دلوں میں کہ اگر غلطی سے بھی کوئی شخص اپنے آپ کو مارے تو یہ بھی خودکشی ہوتی ہے شہادت نہیں ہوتی وہ کہتے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اقرار کیا یہ جائز ہے نہیں تو میرے اس نے خودکشی کب کی انہوں نے کہا خودکشی کی انہوں نے تو وار کیا وہ وار اپنے آپ کو لگ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی میرے بھائی تو اس عمل میں خودکشی ہوئی نہیں بلکہ اس حدیث میں یہ واضح در واضح رد ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بلاسٹ کرنا کسی بھی ذریعے سے جائز ہے اپنی جان میرے بھائی یہ جان آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ جان آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ جان رب رجلال کی ملکیت ہے آپ کی مرضی نہیں کہ آپ جب چرچ جان کو نکال دو آپ کی مرضی نہیں ہے